ایسے کتنے کے دور میں کس طرح اجتناب کرنا ہے صحیح ایک وعدہ شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون سا اور کہاں سے سر میں پیر طاہر سرندی تنو محمد خان سر کروں کیسے آپ ٹھیک ہے الحمد للہ سر آپ کیسے ہیں, سر اللہ کا کرم ہے سر میری طرف سے جو ہے علامہ مفتی محمد اکمل صاحب کو علامہ عامر صاحب کو اور بے حد خوشی ہمیں ہم اور ہمارے پورے گھر والوں کو ہوئی ہے کہ اویید بھائی یہاں پر بیٹھے ان کی گفتگو ہم نے جو سنی تھی مدینے پاک سے وہ فرما رہے تھے تو بہت اتنا اچھا لگا سر ان سے ایک ناز سنیں گے اور دو سوالے ہے ناد جو ہے میرے وہ جو ابھی آ رہی تھی سر گنا سر آپ تو بالکل جو ہے بڑے آپ جو ہے وہ جی سر اچھا سر یہ جو ہے گناہوں سے جو ہے وہ ایک اور دو سوال سر یہ قیامت روز مشرق سب جو ہے وہ زمین پہ ہوگی یا آسمان پہ ہوگا دوسرا کوششن پر میرا یہ ہے کہ جو ہے حضرت مہدی علیہ السلام کو پہلے پہلے کون پہ گا وہ کس کس جو ہے تعلق رکھتا ہوگا عرب کنٹریز سے ہوگا یا ہمارے دوسرے کنٹریز سے ہوگا وہ بتائیے سر اور ایک بات ہے کہ کو ایک آپ کے لیے ایک سجیسٹ ہے کہ آپ جو سر جو ہے نا ایک مرتبہ صرف آپ کی ماشاءاللہ اللہ ٹوپی بہت پیاری لگتی ہے اور آپ جو ہے بہت بہت پیارے لگتے ہیں مگر ہمارے جو ہے ایک جو ہے وائٹ ٹوٹ کا اثر آپ جو ہے پلیٹ پہن کے آئے ہیں ہم آپ کو وائٹ ٹوتھ میں دیکھنا چاہتے ہیں چلیں بہت شکریہ کل ویسے میں نے پہلا تھا بہت شکریہ کال کرنے کا ایک مختصر سا یہاں پر وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم دیکھ رہے ہیں صحیح ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام السّلام علیکم مفتیا صاحب کو السلام علیکم وعلیکم السلام میرے دو سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ میری والدہ کے ابھی دس مہینے پہلے انتقال ہوا ہے اور جیسے کہ یہ عید ہے تو ہم لوگ سب سے رہتے <Elliot> AT ہماری کیامی کا تو انتقال ہوگا ایسا ہم عید نہیں منائیں گے تو کسی سے پتا چلا ہمیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہماری ناراضگی ہے ہم باقی اپنی خوشیاں تو کرتے ہیں you لیکن جو اللہ تعالیٰ کی خوشی عید والا دن بے شک تازی سے منائے لیکن اس پہ مطلب منانا چاہیے عید یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم اندر ہی بیٹھے ہیں باہر نہیں نکلے یہ گناہ ہوگا ہمارے لیے یہ پوچھنا تھا کیا یہ بات صحیح ہے اور دوسری بات یہ کہ ماشاء میری شادی کے چار ہو گئے ہیں اور میں اپنے ہسبنڈ کو بہت کہتی ہے نماز پڑھے نماز پڑھے میں کہتے ہیں میں پڑھوں گا ان لیکن آج تک ایک دفعہ بھی میں نے جا نماز میں کھڑے ہوئے نہیں دیکھا حالانکہ ہر نماز کے بعد میں انہیں بہت کہتی ہوں میں کیا شامل کروں یا میں انہیں کہنا چھوڑ دوں یا میں اپنی باتیں کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں جب ہی پا رہے ہیں بتائیے گا کہ میں کیا کروں کہ وہ نماز پڑھنا شروع بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں السلام علیکم السّلام علیکم سسیم بھائی ڈاکٹر حماد بات کر رہا سے کل ایک بھائی نے سوال کیا تھا آپ کو ایک فرمائش تھی کہ اگر آپ ویڈیو دکھا سکیں اس واقعے کی جو عراق میں ہوا تھا کا جو ذکر ہو رہا جی جی انیس سو چوبیس کا نہیں ہے میں نے کل کی ہے اس پہ تھوڑا سا میں بتا دوں ایک ہی مجھے ریفرنس مل چکا ہے اس بارے میں انیس سو بتیس میں یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت عراق کے جو اس وقت رولنگ ان, ان کو دو راتیں خواب میں مسلسل حضرت میں ان کا نام اب جو, دو صحابہ تھے جن کی قبریں انہوں نے خوش کی حضرت جابر حضرت اور حضرت الزیفہ جمانی تھے اور دو, دو راتیں حضرت الزیفہ جمانی ان کے خواب میں آئے ان کو کہا کہ میری قبر میں دریا کا پانی آ رہا ہے हुँ. تو ہماری قبروں کو موو کرنے اس کے بعد انہوں نے اس کو اگنور کیا تو پھر وہ جو وہاں کے مفتی آزم تھے ان کو کھاپایا پھر انہوں نے کو اپروچ کیا हुँ. تو پھر یہ واقعہ ہوا اس کے بعد انہوں نے ڈسائڈ کیا دس دن حج کو ان کی کپڑے موو کرنے کا हुँ. لیکن وہ قبر اس وقت جب انہوں نے موو کرنے کا فیصلہ کیا हुँ. تو پھر یہ لوگوں نے کہا کہ حج کا دن ہے لوگ جاتا نہیں ہے تو اس کو آگے کر دیا جائے تو بیس دن حج تیرہ سو میں انہوں نے خبریں ایکسویٹ کی اور اکٹھے تھے جن میں سے بہت سارے غیر مسلم بھی تھے اور جو ایک جس ریفرنس میں انہوں نے دیا ہوا ہے ایک جرمن جالوجسٹ بھی وہاں تھا جو کہ وہاں پہ جب اس نے سابق رام کی Uh, جو جسم تھے ان کے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے حصوں سے کیسے نام دوں گا تو ان کے جو جیسے ہاتھی تھے ان کو دیکھا تو وہ بالکل ایسے تھے جیسے بالکل تازہ بالکل یہ تو ہمارا ایمان ہے ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ تو ڈیفینے آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے اور جن ریفرنسز کو آپ کوٹ کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی یہ ٹھیک ہی ہوگا لیکن سوال یہ تھا کہ اس کی کوئی ویڈیو اگر اویلیبل ہو تو ہم اس کی کوئی فوٹیجز اگر اویلیبل میں تو مجھے کوئی ریفرنس نہیں مل سکا میں نے بہت خرچ کیا چلے ان کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے بات بہت قابل غور ہے کہ ایک صحابی کا باد وسار خواب میں آ کر اور صحیح واقع کی خبر دینا یہ بہت ہی چبل یہ جو مطلب مسلمانوں کے درمیان چیز رائج ہے کہ بعد وصال جو اکابرین ہیں اولیا اعظام ہیں اندیر مسلام ہیں یہ باقاعدہ پورے ورلڈ کی خبر رکھتے ہیں تصرف کرنے پہ قادر ہوتے ہیں لوگوں کو استعمال کرتے ہیں صحیح ان کا تصرف کائنات میں ہے اس قسم کے واقعات سے صرف ایک ہی ای چیز کو نہ دیکھا جائے دیکھیں صحابہ کا جسم سلامت رہا ایک واقعے کے اندر ہزاروں نشان ہزاروں نشانیاں نشان نشان نشان موجود ہیں تو یہ اس سے بہت ساری غلط فہمیاں کنفیوژن گلیئر ہو جاتے ہیں حضرت علامہ مفتی الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب ویر کہہ رہے تھے تو آپ کے ساتھ حضرت رہ کر اتنی کرامات تو اب سردرد ہو ہی جائیں گی نہیں میں اول تو نا علامہ ہوں نہ مفتی ہوں بس یہ کہ آپ کی محبت نے آپ میں کہہ دیا یہ بہت بڑے القاب ہیں مفتی اور علامہ یہ ان مفتیوں پر ہی ججتے ہیں اور ہم تو ماشاء اللہ پیچھے چلنے والے آپ جو مجھے پیر کہہ رہے تھے وہ پیر میں کسی دوسرے مان میں کہہ رہا تھا ویسے آپ پیر کے تو بیٹھے ہیں کلام جی ہاں پیر کا بچہ ہوں میں تم تو کلام کے لیے آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم دو رحمٰن رحیم صلی اللہ علیہ رسول اللہ ڈیجیٹل حاجی عبد الروف صاحب جن کی فرمائش ہے اس کلام کے لیے یہ کلام اگر دیکھا جائے تو آج کے موضوع سے متعلقہ تو نہیں رکھتا لیکن شعر مجھے یاد آ گیا قیامت کے بارے میں جو حضور مفتی اعظم نے حضور اللہ کے بھائی کا لکھا ہوا ہے کہ جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا اللہ جو انسان مرتا ہے نا اس کی قیامت پر شروع ہو جاتی ہے بہرحال جو وہ قیامت کا دن ہوگا اللہ کرے کہ حضور کا دامن کر نصیح ہو جائے آمین حال من آئے دیدار سانس والے مر دعا کرنا جب بس نزا کرنا جب بار آئے دیدار کرنا میں اب رو آئے دی پردے رے میرا کرنا جب بس نظر آئے سر سبقفہ لے کے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری طاہن وسیم ساوری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں علیکم. بلدی بلدی، علیکم. السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں یاسر بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے جی یاسر صاحب فرمائیے تو بھائی جان ہم کہ ہم ہم کرتے ہیں حرم میں کام حرم کی صفائی کرتے ہیں اچھا ماشاء اللہ بھائی جب ملاقات ہوئی تھی دھلائی کے ٹائم میں مغرب کے ٹائم اچھا ہے کہ ہم دھلائی کرتے ہیں جب امام صاحب سلام پھیرتے ہیں کہ ہم ملتے ہیں تو کی دھلائی شروع کر دو ٹھیک ہے ہم جو کچرا ہوتا ہے صاحب وہ دھلائی مکمل صاف کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم سنت بالکل نہیں پہنچتے کہ ہمیں نہیں ہے اچھا دوسری بات ہے کہ ہرم میں آج لوگ جو آتے ہیں جوتے رکھتے ہیں ہرم کے اندر بھی رکھتے ہیں بیل بھی رکھتے ہیں ہر جگہ پر رکھتے ہیں اچھا ہمیں ملتا ہے کہ ہرم میں جوتے بالکل نہیں تو سب اٹھا لو ٹھیک ہے ہم تھوڑے بیلے جو ہوتے ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں بخار جناب پہلے ہم کچروں کے پھینک دیتے ہیں ٹھیک ہے تو کہ ہم نے بالکل ہیں بالکل نہیں پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ کیا مفتی صاحب فرمائیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم لائن غالباً ڈراپ ہو گئی ہے مفتی صاحب سوال کافی اچھے ہو گئے جی ہاں یہ کل کے دو کوشچن کو بھی شامل کر لیتے ہیں ایک بہن نے شاید پوچھا تھا کہ فرشتے جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یہ اللہ کے بارگاہ میں حساب و کتاب کب پیش کرتے ہیں تو صحیح حاجت سے قریبت سے دو اوقات منفول ہیں ایک فجر کے ٹائم میں اور ایک آثر کے اندر یعنی عصر سے لے کے فجر تک جتنے اعمال ہوتے ہیں وہ کچھ فرشتے پیش کرتے ہیں پھر فجر سے لے کر عصر تک جو اعمال ہوتے ہیں وہ دوسرے فرشتے جا کے اللہ کی بارگاہ نے پیش کرتے ہیں صحیح پھر میں نے پوچھا یہ قیامت کس دن آئے گی تو احادیث میں دن کی تعین تاریخ اور باقاعدہ نام کے ساتھ ہے جمعے کے دن ہوگی اور دس محرم الحرام کا دن ہوگا یہ نبی کریم نے بیان فرمایا لیکن سن کی تعین نہیں ہے خاص اس کے وقت کی تعین نہیں ہے باقی ان نشانیوں سے خاص طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا وقت معلوم تھا لیکن اس کے اظہار کی اجازت نہیں تھی جی ایک یہ پوچھا کہ حساب و کتاب کس جگہ ہوگا مختلف حادثیتیں اس میں جو مسترد قومی مجھے نظر آیا وہ ملک شام کی سرزمین پر قائم ہوگا پہلے تو زمین خوب جی کر دی جائے گی جی اور باقاعدہ پھر میدان ماشاء جی جی قائم کیا جائے گا ملک شام کی سرزمین پر یہ بین نے پوچھا قیامت کتنی دور ہے تو جسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ سمجھنے والے کے لیے اس کو ایسے ہی سمجھنا چاہیے جیسے قیامت کل ہی ہے صحیح. تو اس کی تیاری مکمل کرنی چاہیے ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں امام مہدی اور حضرت عیسوی علیہ السلام دنیا میں کب تک رہیں گے हم. تو امام مہدی رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں جو احادیث مروی ہیں ان میں راوی کو شک ہوا हم. سات سال آٹھ سال یا نو سال اچھا. یعنی سات سال کم از کم سال ہوں گے हم. یہ سرکار نے فرمائے لیکن کو سننے میں فرق ہے عیس علیہ السلام کے بارے میں کہ چالیس سال تک آپ دنیا میں تشریف فرما رہیں گے باقاعدہ آپ وہاں پہ شادی فرمائیں گے آپ کی اولاد مبارکہ ہوگی پھر آپ کا وشاد مبارکہ ہوگا ٹھیک ہے کہا کہ جیسے آپ نے وضاحت کری دی تھی ویسے کہ قیامت جو ہے اتنے عرصے تک زمین کو سجایا گیا سنوارا گیا پھر فوراً نبی کریم کی آمد کے بعد قیامت قائم ہوگی کہ چودہ سو سال میں ہو جائے گی تو چودہ سو سال تو تقریباً گزر بھی چکے ہیں سال کی نہیں ہے جب اللہ کو منظور ہوگا تو قیامت قائم ہوگی ایک بھائی نے پوچھا تھا ڈھاکہ سے کہ قرآن دیکھ کر پڑھتے ہیں تو شوافع کے نزدیک دوران نماز دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا شرائن ان کے نزدیک جائز ہے ان کے دلائل ہیں لیکن فقہ حنفی کے روز سے اگر کوئی دوران نماز دیکھ کر قرآن پڑھے گا تو فساد نماز کا حکم ہے نماز ٹوٹ جائے گی لیکن دیکھ کر نہ پڑھا جائے اور اگر کوئی امام دیکھ کر بالفر طرح ہی پڑھا رہے ہیں شرفی امام ہیں تو حنفی ان کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا کیونکہ اگر ہنسی کے نزدیک نماز فاسد ہے ان کی ہاں ان کے پیچھے جو شوافے پڑھ رہے ان کی نماز بالکل صحیح ہے یہ کہتے ہیں کہ وہ والد صاحب وہ جاب کرتے ہیں باہر کسی سٹور پر اور وہاں ناجائز چیزیں دکھتی ہیں تو تنخواہ کا حکم کیا ہوگا اگر والد صاحب کو ناجائز چیزیں بیچنے میں تعاون نہیں کر رہے پر سواشیف اتنا ہے کہ وہ تنخواہ جو ہے مجموعہ ہے حرام اور جائز چیزوں کا تو ان کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے اس لیے جب روزی قطعی طور پہ حرام نہ ہو تو پھر اس میں یہ تعین نہیں ہو سکتی ہے کہ جن پیسوں کو بطور تنخواہ دیا جا رہا ہے وہ واقعی قطعی حرام چیز کے ہی پیسے ہیں تو رعایت نکل آئے گی جیسے کہ آج کل ہم لوگ شادی بیاہ میں جاتے ہیں تقریبات میں جاتے ہیں صاحب خانہ جو دعوت کر رہا ہے اگر بال وہ حرام بھی کماتا ہے حلال بھی کماتا ہے تو عوام کی بھی اجازت ہوتی ہے کہ وہاں پہ جا کے دعوت کھا سکتے ہیں کیونکہ نہیں معلوم کہ دعوت حرام خالص پیسے کی ہے یا حلال کی ہے جہاں اس قسم کا تعین نہ ہو وہاں گنجائش نکل آتی ہے میں نے اظہار کیا کہ وہ چاہتی ہیں کہ بچہ ان کا عالم اور مفتی بنے یہ بہت ہی پیاری بات ہے سوال تو نہیں تھا لیکن میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ ضرور اپنے خاندان میں سے کم از کم ایک بچے کو ایک بچی کو عالم و عالمہ بلکہ اچھا مفتی بنایا جائے کیونکہ ہم لوگ ابھی قیامت کی نشانیوں پہ ہی بات کر رہے ہیں اس لیے نشانی یہ بھی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی تو اس وقت میں ہم نے کوشش کرنے چاہیے زیادہ سے زیادہ علماء پیدا ہوں دوسرے کہا کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کو کون پہچانے گا हुँ. تو یہ باقاعدہ امام مہدی رضی مہدیر علی تفصیلی گفتگو کریں گے شاید. کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ حرم تشریف لائیں گے دوران طواف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی ندا کرے گا کہ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے تم لوگ اس کی بیعت کرو اور لوگ باقاعدہ اس وقت ان کو پہچانیں گے اور بیٹھ کریں گے ٹھیک ایک یہ کہا کہ والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو ہم نے سوچا کہ ہم عید نہیں منائیں گے تو کسی نے کہا کہ یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا اور گنا ہے لیکن یہاں دو چیزیں ہیں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے کہ کسی کی موت پر تین دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں سوائے بیوی کے کہ وہ شوہر کی موت سے چار ماہ دس دن سوگ منائے ٹھیک لہذا شوق کا مطلب ہوتا ہے غم کا اظہار کرنا تو غم کا اظہار کسی کے وفات کے تین دن بعد یہ ناجائز ہے اور ایک ہے غم محسوس ہونا اس میں شرن پہ حرج نہیں ہے دو چیزیں ہیں غم محسوس ہونا اور غم کا اظہار تو غمگین آپ ہوں اس میں کوئی تو ایک فطری تقاضا ہے لیکن غم کا اظہار نہیں ہونا چاہیے کہ جب گندے کپڑے پہنے اور گھر میں کچھ کام نہ ہو یہ غم کا اظہار ہو جائے گا اس کو کسی نے گناہ قرار دیا ہے تو بالکل درست ہے باقی آپ کے غمگین ہونے میں کوئی غریف نہیں ہے صحیح میں نے کہا شور نماز میں پڑھتے میں کیا کروں کیسے کو پڑھاؤں یا کہنا چھوڑ دوں تو کہنا نہ چھوڑے حکمت کے ساتھ آپ تدبیر اختیار کریں مسلط بھی نہ ہو جائیں کہ وہ بالکل ہی بےزار ہو جائیں بلکہ آپ حکمت اختیار کریں مثال کے طور پر اچھی ڈش بنائیں اور اس کی فیس رکھ دیجئے کہ آپ ایک نماز نماز ڈش بناؤں گی صحیح. بہت اچھا ہو جائے گا بہت, بہت اچھی صحیح. بات کہ یہاں پر مختصر سوقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے عظیم خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں شہری ٹائم وسیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں علیکم. السلام علیکم جی کون اور کہاں سے آم... میں بات کر رہی ہوں لاہور سے جی فرمائیے آآ جی میری سے سب کو رمضان مبارک اور رمضان مبارک بہت بہت عید مبارک جی. اور ابادری صاحب ماشاء اللہ بہت پیاری اللہ نے کی ہے اور بہت شوق سے میری پوری فیملی بہت شوق سے ان کی تو مجھے مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں اگر مطلب کوئی بندہ اگر اس کو کرنا چاہتا ہے کہ ہم لوگ کسی کو مطلب کرنا چاہتے ہیں اپنی آنکھیں اپنے لڑنے کے لیے تو کیا یہ کتاب و روشنی میں جائز ہیں اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں کل اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سسل بھائی بجر والا سے جی فرمائیے محترمہ جی میں بڑی مشکل سے ہماری کال ملی اور میں اتنی ایموشنل ہو رہی ہوں آپ سے بات کرتے ہوئے کہ میں بتا نہیں سکتی آپ کو اللہ خود ہوگی آپ کے پروگرام میں شامل ہو کے ہمیں بہت شکریہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا اور پورا رمضان ماشاء گزر گیا ہمیں اس کوشش میں کہ آپ سے بات ہو سکے بہت شکریہ ماشاء اللہ آپ کا پروگرام اتنا اچھا ہے اتنا اچھا ہے کہ اس کی جتنی بھی تعریف کرے اتنی ہی کم ہے بڑی نوازی اور ہماری بہت ہمیں اس سے شعور حاصل ہو رہا ہے اور بہت ہمارے دین میں اضافہ ہو رہا ہے اس پروگرام کی وجہ سے اور سوال میرا یہ ہے کہ قربے قیامت کے وقت جو نشانیاں جو بتائی گئی تھی کہ ان میں سب سے بڑی تھی ایک نشانی امام مہندی کا ظہور جو ہونا تھا تو یہ جو پچھلے دنوں ایس ایم ایس آتے رہی ہیں موبائل پہ دو چاند کے حوالے سے تو وہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے اور امام مہندی کا کس طرح ظہور ہوگا اور وہ ان کی کیا شخصیت کیا ہوگی اور ان کے کیا مطلب سارا بایو ڈاٹا پیس ہوا ہے مفتی صاحب سے یہ بھی پوچھنا پڑے گا کہ اتنے ایسے میں تانا بھی کہیں قرب قیامت کی علامت تو نہیں ہے ہاں جی یہ کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی دو چار نظر آئیں گے اور یہ بی بی سی نے اعلان کیا ہے اور یہ وہ اس کے بارے میں ضرور ڈیٹیل بالکل پوچھتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے مفتی صاحب اتنے ایسے میں کھانا بھی قربے کر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا گا اس قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب بہت زیادہ جھوٹ نہیں بولا جائے گا سرکار <laughs> نے شاد فرما دیا اس کا استعمال دوسرا یہ بھی کہ پیسہ پانی کی طرح بہایا جائے گا تو ایسے اب یہ جس طریقے سے پیسوں کو ضائع کر رہے ہیں ایسی غلط چیزوں کے لیے وقت کا بیج صحیح مفتی صاحب اگر ہم سوالات کو چھوڑ کر اب پھر ٹاپک کی طرف اپنے آ جائیں کیا علامات ہیں اگر میں اس کو دو حصوں میں اگر تقسیم کر دوں کہ جو علامات ظاہر ہو چکی ہیں اور جو ظاہر ہونے والی ہیں وہ بڑی ہیں یا چھوٹی ہیں اگر ہم جو ظاہر ہو چکی ہیں اس حوالے سے اگر ذکر کریں تو ایک اندازہ ہو سکے کہ کتنی پرسنٹ وہ علامات ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں دیکھیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ عورتوں کی کسرت اور عورتیں باہری کپڑے پہنیں گی हुँ. پھر اسی طرح یہ کہ مرد عورت کی طیع... طرح تیار ہوں گے اور عورتیں مردوں کی طرح تیار ہوں گی یا تشبہ النسا بن رضا یا الرجال البل عورت مردوں کی مشابت اختیار کریں گی مرد عورتوں کی مشابہات اختیار کریں گے ہو رہا ہے, ہو ہے. اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ یہ تفار اب وقت جو ہے قریب قریب ہو جائے گا ایک مسلم کی روایت میں اس میں اضافہ بھی ہے ہفتہ یقون صنعت الشہر یہاں تک کہ سال مہینہ بن جائے گا مہینہ ہفتے میں ہفتہ جو ہے وہ دن اور دن جو ہے وہ ساعت میں بدل جائے گا صحیح, صحیح. صحیح. یہ وقت میں سے برکت کا اٹھ جانا صحیح. اس میں آپ دیکھیں کہ آج اتنی ترقی ہو گئی اور اتنی مشینریاں موجود ہے جس میں یہ ایجادات کی جاری ہے کہ وقت کو بچایا جائے تیز سرار گاڑیاں ہوائی جہاز لیکن اس کے باوجود وقت برکت ہے بات چیت ہم کہتے ہیں نا کہ رمضان ابھی شروع ہوا دیکھیں پچیس پچیس سوزے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا وقت کا ہمارے یہاں کراچی جیسی مصروف زندگی میں تو صبح کے بعد شام ایسے آ جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا گاؤں میں وہ لوگ کہتے ہیں شام آگے جو شہری ٹائم اور ٹائم ہم جو ٹی وی سے کر رہے ہیں غالباً چوتھا سال ہے چار سال آپ کو لگتا ہی لگتا نہیں ایسے لگتا ہے کل ابھی شروع ہو گیا بالکل رمضان آیا چار سال گزر گئے پتہ نہیں چلتا یہ ہو رہا ہے یہ وہ علامات ہیں یہ بھی ظاہر ہو چکی ہے اسی طرح حدیث پاک میں طالب علامات کو رب بات لون اپنے آقا کو جنے گی یعنی وہ جو پیدا ہونے والا ہوگا وہ اولاد بن کے نہیں آقا بن کے پیدا ہوگا نا فرمان ہوگا تو اسی طرح آج مبارکہ میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ اس قدر گناہوں کی کثرت ہوگی زنا عام ہو جائے گا یہ وہ چیزیں ہیں جو اس میں سے اکثر آپ کو نظر آئیں گی یہاں تک بھی فرمایا کہ لوگ فخر کریں گے مساجد کی تعمیر پر یعنی کوئی یہ کہہ رہا ہوگا کہ ہماری مسجد کا منارہ بڑا ہے کوئی کہے گا کہ کارپیٹ اچھا ہے نمازیوں پہ فخر نہیں کریں گے نمازیوں سے جس سے مزید آباد ہوتی ہے حدیث میں یہ آیا کہ مساجد کی تعمیرات پہ فخر کریں گے تو یعنی مقصد حیات سے ہٹ جائیں گے اصل مخصوص سے ہٹ جائیں گے صحیح, صحیح مفتی صاحب کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے ایک تو مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ظہور پذیر ہو رہی مفتی صاحب نے فرمایا اور وہ سب دیکھنے میں بھی بری لگ رہی ہیں لیکن وقت کا وقت سے برکت اٹھ جانا اس کو بھی آپ کہیں گے کہ علامت تو یقیناً ہے کیا مطلب اس میں کوئی برائی بھی ہے نہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو قرب قیامت کی علامت بیان کی ہو وہ فی نقشی کوئی گناہ کا ہی کام ہوجائز چیز ہو کیونکہ یہ تو منجانی بلّا ہے نا وقت کی برکت کا اٹھا لیا جانا یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری سامات امال کا نتیجہ بھی ہو صحیح سے وقت کی برکت ختم ہو گئی لیکن فی وقت کی برکت ختم ہو جانا چونکہ اس میں ہمارا کوئی قدرت اختیار نہیں ہے لہٰذا کوئی گناہ اس حوالے سے مزید ہم گفتگو کریں گے کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم اسلام علیکم بھی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ہاں جی تو بھائی ہے بات کر رہا ہوں کون سا اور کہاں سے بات جی میں محمد افسر سوئزر سے ارج کر رہا ہوں جی افضل صاحب میں آپ کو بہت بہت مبارک دینا چاہتا ہوں بہت شکریہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے بڑی نواز ہم نے پورا رمضان آپ کا پروگرام دیکھا ہے بہت شکریہ ہمیں دنیا میں دین مل رہا ہے الحمدللہ اس دنیا میں جہاں پر دین کا بہت کم نام ہے اور میں آپ سب کو اس پروگرام کی بہت بہت مبارک دینا چاہتا ہوں دارش اور دارش اللہ تعالی آپ کو اور اس چیز کا عجب دے اور آپ مزید پروگرام کریں بہت شکریہ کیا کہیے گا افضل صاحب سوال کیجئے گا بہت شکریہ کال کرنے کا ایک مختصر سوقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری چائن تسلیم ساوری کے ساتھ الحاج محمد اویس رضا قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے نعت شامل کرتے ہیں پروگرام میں اویس بھائی مولا یا و ابدا علی حبیبی فائل پمپی کل پیش رق مجھ گا شفات کا سناتے جائیں گے پیش رق مجھ گا شفات کا سنا جائیں گے آپ روتے جان فل کلی ادا بیلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے <تصفيق> وہی بات آپ کی صاحب कहा था تھا फकत وقت اتنا سبق ہے نقاطۂ میں شرکا کی ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے کئی لوگوں نے جو حضور जो हुजूर سے پہلے آئے आए <تصفح> نے حضور چلے نہیں دیکھے ہم جیسے بعد میں آئے ہیں وہ بھی نہیں دیکھے لیکن دل, دل میں ارمان تو ہے نا دیکھنے کا تو اعلیٰ تو فرماتے ہیں کہ ہاں چلو حسد آج وہ دن آ گیا چلو حسرت دو سنتے ہیں وہ دن دارج ہے کی خبر جس کی کہ وہ جنو دکھاتے جائیں گے کی خبر جس کی کہ وہ جنواد دکھاتے جائیں گے اور فیصلہ بھی تو ہوگا کون دولت میں جائے گا کو جنت جنت کس کو ملے لے گی انشاءاللہ جو حضرت جانے والے ہیں جو حضور کے غلام نام غلام غلام انشاءاللہ جنت ہے ہی اسی کی اعلیٰ ہیں جنت تو ملے گی جنت ہے کیا کس طریقے سے ملے گی فرماتے پرماتے اعلیٰ کچھ خبر بھی ہے فصیر آج وہ دن ہے کہ وہ کچھ خبر بھی ہے فصیرو آج وہ دن ہے کہ وہ مٹی فل اب میں سچتے میں لوٹا جائیں گے مر فل میں صدقے میں لوٹا کے جائیں گے مولا سنسلی دائی ادا ہ ستن پہ دیکھ لیسکراتے شیروں کی طرف مسکراتے آئے گی آئے گی آگے ہم بول رہے ہیں وہ یہ مجھے مسکراتے ہوئے ہمیں مسکرانے کے لیے دل نکل جانے کی جاہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہتے جائیں گے لیکن جب ہم ہو رہے ہوں گے تو حضور مسکراتے ہوئے آئیں گے ہمت دینے کے لیے دھارت دینے کے لیے تلو آئے ہم نسیوں کی طرف خرم خرمنے اسیا پہ اب بجلی گراتے جائیں گے خرم نے اسیا پہ اب بجلی گرا کے جائیں گے ح پیدائش مولا کی بھو مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں نظیم ایک مختصر وقفہ دیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں شامدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری چاہین تسین ساوری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کریں السلام, السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم, علیکم لائن میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی ہے جس طرح مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ عورتیں مردوں کی اور مرد عورتوں کی شباحت اختیار کرنے لگیں گے کیا مراد ہے اس سے مطلب یہ ہر لحاظ سے یا تو جسمانی حیات کے ہر سے جیسے ہیئر اسٹائلوں کا عورتوں کے موافق کر لینا عورتوں کا مردوں سے موافق کر لینا جیسے آپ دیکھیں دور سے کھڑا ہوتے ہیں تو لگتا ہے وہ کونے ہونے باندھ کے شاید کوئی خاتون ہوں گی اور قریب جا کر دیکھیں تو کوئی اور بندے بندے بندے ڈال لینا نکھ پہننا یہ آج کل چل رہا ہے بہت سی چیزیں اسی طرح خواتین کا بالوں کو اتنا چھوٹا کروا لینا کہ دور سے دیکھنے میں مرد محسوس ہو یا ایسے لباس کا اختیار کرنا جیسے پینٹ شرٹ وغیرہ ہے تو اس کے وغیرہ پہن لیں تو محسوس یہی ہوگا کہ لڑکا ہے تو ان چیزوں کو نبی کریم نے منع فرمایا کیونکہ مرد کے لیے ایک الگ کچھ علامات مقرر کی گئی ہیں خاتون کو پوشیدہ رکھنا ہی شریعت کو مقصود ہے تو اگر مردوں کی مشابت اختیار کرے گی تو توجہ اس طرف جائے گی اور پھر وہ اس کو مردوں کے درمیان رہنے کا شوق بیدار ہوگا تو ان چیزوں کی بنا پر اس کو منع کیا گیا تو آج معاشرے میں بہت زیادہ نظر آتی ہیں جیسے ناخن بھی آپ دیکھیں لڑکے بڑے ایک انگلی کا یا ویسے تو بڑے بڑے ناخن کچھ کر لیتے ہیں باغ وقت یہ تمام چیزیں بھی فرق آ گیا جی یہ تو مطلق حدیث ہے صحابہ کے رام نے شاہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں ہفتے میں ایک بار ھم. ناخن کاٹنے کا, کا حکم دیا ھم. زیادہ تر پندرہ دن اور فرمایا کہ چالیس دن تک لا کاٹ لیں صرف فرمایا کہ ایک ہفتے میں کاٹنا سنت ہے پندرہ دن میں مکرو تنظیمی ہے ھم. اور چالیس دن اگر گزر جائیں تو مکرو تحریمی کے لیے بھی عورت کے لیے بھی, بھی میڈیکل یہ میڈیکل کہتی ہے بہت کیلشیم کی کمی اور خون کی کمی کی بیماری کا اندیشہ ہو جاتا ہے جو لوگ ناخن بہت زیادہ بڑھاتے ہیں باریک کپڑوں کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے عورتیں کپڑے اب تو کپڑے عورتیں پہنتی ہی نہیں ہیں یہاں اسی میں ہی یہ شامل ہو رہا ہے کہ عورتوں کا مطلب اپنے لباس میں کمی کر دینا مرد مطلب تو بنسبت عورتوں کے لباس کم استعمال کرتے ہیں تو ایک تو اس سے اور ارانی کی طرف اشارہ بھی واضح طور پہ ہے <سؤال> جو کی زمانہ بکثرت نظر آتا ہے <سؤال> پھر کپڑوں کی قلت عورت جس کا مانا ہی چھپنا اور وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے تو قیامت نہیں تو اور کیا ہے صحیح اور مفتی صاحب کیا <سؤال> نشانیاں ظاہر ہو چکی ہے جی ہاں بالکل میں یہ کروں گا بہت ہی امپورٹنٹ نشانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا کہ فرمایا ایسا نہیں ہوگا کہ کتابیں ہٹا لی جائیں گی بلکہ علما جلدی جلدی انتقال کریں گے تو so لوگوں کو پھر علماء رہنما نہیں ملیں گے تو وہ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے hmm. اور ان سے مسائل پوچھے جائیں گے تو وہ جاہل لوگ جو ہیں وہ فتوا دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے صحیح تو so okay. آج کل بھی آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے پیر صاحبان جن hmm. کو شاید وراثت میں ہے تو گدی مل گئی ناراض بھی نہ ہوں میں ان کی نشاندہ کر رہا ہوں کہ جس قسم کو رہے ہیں یا پھر مطلب کسی کی خلافت لے لی کسی طریقے سے اور پھر وہ مطلب اپنے مطمئین کو علمات الٹا برتن کرتے ہیں اور ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ اعلانیہ گناہ کر رہے ہوں گے مطلب یہ کہ ادارشیخ کو شہید کروانا تصویر لگانا تصویر کھچوانا ہاتھوں میں انگوٹھیوں کی کثرت بال لمبے لمبے رکھنا خود